بے شک اللہ نے اس نہ نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غن اور ہم غن اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور ان باغ کو ان کا ناہک شہید کرنا اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب